الحمد لله <تصفيق> الذي يسق في من عباده من يشاء الحمد لله الذي يسقي من عباده ميم يشا والصلاة والسلام على عباده الذي نستقف اس کو پن فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متسقدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعِلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ اسْقَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَاسْقَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ منوس السل موت راک شوق نالوچی بالسو سلام آل کیا رسول الله صحاب قیا سید حبیب اللہ الله کا و صحاب قیا نور صدر محفل حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب بدو جلو دیگر مہمانان گرامی موضوع سامعین السلام علیکم و اللہ بعد بارگاہر بلال مینا کریم رب اپنی شان کریمین کریمی کرم فرماو دین دنیا دنیا آخرت اندر اپنی رحمت دی پناہ بخشے مشہور ہے کہ خوبی ویک کے جی اللہ پاک کرم کردہ کوئی نیکی ویک کے کرم کردہ کوئی چنگی عادت ویک کے کرم کردہ ہے لیکن اگر خوبی ویک کے کرم کر ہے تو کیڑی خوبی ویک کے خوبی عطا کر ہے خوبی بھی تو کرم ہے نا وہ کیڑی خوبی ویکد ہے کہ پھر خوبی عطا کر انہوں جڑی سونی عادت یا نیکی یا خوبی اتا کرد تو وہ صرف اپنے شان کریمی کی وجہ کرتا ہے کرم وہ ذات کا ہوں تقاضا ہوا یعنی اپنے کریم ਹੋਣ دی وجہ کرم کرتا ہے اصل گل جب کریم ہوਣ دی وجہ کرم کرتا ہے تو ساڈا بھی سوال اے وے کوئی نیکی نہ وے سادی کوئی خوبی نہ وے جس دی وجہ تو کرم کر نہیں. تو اپنے اپ نو ویکھ کے کرم کر سنو آئی سنا اگر اب خوبی ویک کے کرم کردہ دو خوبی دن لگا اس خوبی ہوی وی تاں اے خوبی دیتی سو پھر جڑی وہ اس تو پہلی خوبی دیتی سو کیڑی خوبی اس پہلو ویکھی سو دی وجہ آخر آخر خوبیاں تے مک تے پھر گل روکنی ہے جا کے ذات رات ہوئی آخنا پینا ہے کہ خوبی کچھ بھی نہیں تو آپ ہی سارا کچھ لہذا جتھے کرم کرنا ہی اتے کر دینا تو سڈا ہوئی سوال ہے کہ اپنی ذات نو بے اپنی شانے کری نو نہ کوئی خوبی ہے نہ خوبی ویک کے کرم کریمی کی وجہ سے کرم کرنا یہ اس کی شان ہے بس جی سیاح کوئی چنگی آدت آئی میں اپنی طبیعت تو مجبور ہوں سیدی گل ہے پاوی اگو جی بھی ہو اگو جی بھی ہوگ میرے کو رہا نہیں جانا میں تو ذات کریم بھی جسے جی دین تے دا آگو دیکھتا جی نہیں ہو تو گلا دو ایک ہے خوبی کی وجہ سے کرم کرنا ایک ہے کرم کی وجہ سے خوبی ہونا نیکی کی وجہ سے کرم کرنا ایک ہے کرم کی وجہ سے نیکی عطا ہونا حقیقت یہ ہوئی ہے اس کرم کی وجہ ملتی سمجھ آئی کہ نہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس وقت اپنے ذاتی کرم نیکی خوبی دضل کرم اتا پھر بندے نو یہ آخد ہے کہ ہن جو دتا یہ ان کاب رکھن دو رکھنے زور رکھنا ہی لیکن پھر گل ات مک دی قابو تو تیرے فضل نہ ہی رکھا لہذا ہوئی آکھنا پینا ہے تر اللہ ترجع مور ابتدا بھی تھی اس وقت جناب دے سامنے چند ماروزات پیش کراگا خوشبو کے حوالے کا یعنی اللہ تبارک و تعالی دی, دی وجہ دل دیاز مند اور اللہ دی خوف والا ہونا ادے آج نہیں اور مسکی کرن ہونا خوشو کہ خوشبو دولت ملتی قرآن مجید دیا نصیحت بندے تصر کر دل جس رب دے آجد ہو کے مشکین ہو کے محتاج ہو کے آہو زاری ہے ہے اور آئی کرد ڈردو ہے دل جھک بندہ جھکنا ہو رہا تو دل جھکنا بندے دا جھک جانا سکھ ہے تو دل دا جھکنا اوکھا یہ جی جی یقین دی دولت پیدا ہوتی او دل کے جھکنا نیاز مندی مسکینی پیدا ہو دل صفت پیدا نہ توجہ درا یہ خوشو والی نیاز مندی رب اگوں سے مسکینی آلی صفت پیدا نہ ہو دل تکبور چوہ دے کھڑا ہو ہوگا مسکین نہ بنے, بنے تے پھر نہ قرآن فائدہ حدیث فائدہ نہ عبادت فائدہ کوئی تھوڑا حال بنے یا بہتا بنے جو کچھ عطا اتا ہے فیض اس ایسے برکت نہ خوشو لفظ ذرا اوکھا عربی دا ہے مسکینی نیاز مندی موتاجی آج لفظ بھی اس مطلب کوئی بحب بحب بحب بحب بحب توجہ ہے کہ نہیں ایمان دی ایمان دا سمر اور ایمان دا نتیجہ یہ ایمان آ نیاز مندی مسکینی نہیں آنی شروع ہو جانی اللہ پاک دی پناہ لینی ایمان جے خارج ہوئے دا تو دل چوں ایک کیفیت مکنی شروع ہو جانی پھر مغروری تو منوشی آ جانی دل چ گل ساری اس دل چی جی پہ پرانے مجید فرقان حمید نے جڑا فرمایا ہے مثال کے تور مثال دل دیا اس دی, دی. اس نیاز مندی اس دی اگر قرآن نو اتار دے پہ دے تسا یقین ویخنا سی کہ وہ نیاز مند بن جاندہ آجز تے مسکین بن جاندہ متصدعان تے پھٹ جاندہ من خشیت اللہ اللہ بے خوفنا پہاڑ تے اتے قرآن اتارندہ کی معنی ہے یہ نہیں کہ قرآن واللہ تعالیٰ اتو تاردہ دیار کے دیتر ہے بے جاندہ پہاڑ دوٹے مفسرین لکھیا ہے اس دا معنی میں کہ قرآن مجید دیا نصیحتا حکم آکام ڈراون آڑیاں گلان آخرت دیا یہ وہ اگر اللہ فرماندہ انا گلان دا رخ اسا پہاڑا کردن دے پہاڑ نو سمجھن دی توفیق دے تے پھر پہاڑ کا اثر کی ہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی پہاڑ پہاڑ و اللہ ہوں ویک نا خطاب ای مومنا وہ انسانوں وہ جنت دوزخ قبر اللہ تبارک و اعلی تو ڈرو دے احکام پورے کرو اے رخ خطاب دا انسانہ والے جنہ والے اللہ فرما دیں اگر یہ دا رخ مواعظ اور زواجر کا رخ قرآن دیا دا رخ اگر پہاڑا ول ہو اور اور جا اور پہاڑ چا ان سمجھن دی توفیق رکھ دیں گے ویکھنا سی پہاڑ جیسی بلاوی مسکین بھی بن جانا سی نیادمند بھی بن جانا سی اور اہم پھٹ بھی جانا سی اتنا عظیم سخت مخلوق کو اللہ دے خوف تو دیاں دیا گلہ پچائیاں نہیں سر جانی ہیں اللہ تعالی فرما میں دیتی ہے مثال آن دا ہے تو کی ہویا ہے مومنو تنیا گلا میں کرنا دل نہیں ہلدا تھوڑے بچ نیاز مندی نہیں پیدا ہوتی تڈے مشکینی نہیں پیدا ہوتی سمجھ نہیں لگی نہیں ترجیح نہیں پیدا ہول در مشکینی کیوں نہیں آتی کیوں تھی ساری گل دے کے اگے آکڑتے نہیں جی پہاڑ ساڑی گال سون کے جانا سی گل سن کے اثر کیوں نہیں کرتی گل سن کے تسا کیوں نہیں, نہیں آج ہو کے انہوں من لیندے تسلیم کیونکہ ویکو نا تکبر تے غرور آئے گا دل لے تے بندہ ایک بار شیر مارگا گبرا چاہیے جس وقت دل خوف اور نیاز مندی آنی مسکین اللہ دا ڈر نیازمندی جنہیں نہیں نہ ہو سکتا بندہ جنوب مرضی اس حکم دن بالکل چھوٹا جا بن جائے گا اور آخ گا بالکل ٹھیک ہے جی میں بالکل جی بار بار حق ای مطلب نکل اللہ دے حکم دے آکڑنا یہ تکبر مغروری دی نشانی اور اللہ تعالی دے حکم دھک دے جانا یہ دل دے نیازمند اور مسکین ہون کی نشانی جو ہے سر اللہ, اللہ فرماندہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جیڑے اپنی نماز نیاز مندی کرتے خوشو کردے سجڑوں دل دی دل دی آجزی نیاز مندی دا ایک علم مخصوص ایک علم ہے جڑا تجود جیڑا, جیڑا کتاباں پڑھن حاصل نہیں ہوں گا محض اللہ تعالی دی عطا تے مرشد یعنی ایمان دا لب لباب جہا ہے نا وہ ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ وہ دی عطا تے کامل دی نگاہ اللہ نے رکھا سمجھ نہیں آئی صحیح احادیث مبارکہ میں سمندہ ہے صحیح احادیث سے مبارک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ میری امت پہلو جہم مشکی آجزی والا امام ابو جافر تہابی محدس جہام بخاری واگوں ہنفی امام نے ان سرکار نے شرح مشکل الاثار شریف ایک پورا باب بنایا ہے باب نمبر پچاس باب و بیان مشکل مارو ویعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رفع العلم عن الناس وقبض ہی منہم کتابان دی تحریر کسرت فنون کی کسرت ہو رہے لیکن یہ علم ہے نا جس نال بندہ اللہ دا منظور نظر بنتا جس دی وجہ نال اللہ تبارک و تعالی دن بہ دن فضل و کرم بندے وجا گل نہیں سننے لگی وہ علم ہوئی علم دل دل فنون کتاباں تحریر قلم اے دن ب ودن لیکن او دل دا علم جس نار بندہ اس ذات دی نگاہ بے چاہن دا ہے نا او حدیث و چاہن دا اللہ تعالی تو اٹھے دلانو بے خدائی او دل لے ہوئی نیاز بندی تو مسکینی بے خدائی یہ جمیں جمیں آن دی اومیں اومیں دل بندے دا صاف ہون دا جان دا ہے یہ خشود دی دولت جمیں آن دی یہ جڑا علم ہے یہ خاص علم ہے ہوں گل سمجھا نا ایک ہو گیا مسکینی تے دا حال دل دا دال ایک ہو گیا اس حال دے متعلق علم تو آج مسکینی آجی مسکی ہو گئی دل دی کیفیت اس دل دی کیفیت دا, دا علم ہوں یہ کیفیت ہوں دل اللہ والے کو سفیا اولیا اللہ کیفیت تیر میرے دل لال ہونی اور اس دل کا علم سہی وہ اللہ کے فقیر کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم صحیح حدیث مبارک پیش کر رہا جڑی حدیث پڑن لگا نا تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا عجیب جہا تسی پہلی بار ہی سن سونے دوسرا جڑا موضوع ہے اس دے مطابق ارشاد حدثني الله تعالى الله الله عليه وسلم نظر فقال فقال له رجل من له يا رسول, رسول اللہ صلی اللہ ون کنسب ثم ذكر ضلالة اليهود والنسقار على ما في ايديهم من كتاب الله تعالى قال فلقيت شداد ابن اوسن فحدسته بحديث عوف فقال صدق عوف الا اخبرك باول ذلك يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعا ناري التكبير ناري ڈرے تحقیق ڈرے وشیار دیرا لال پاک بہاور شیر کلندر جو ہے آپ تشریف فرمانے نظر اٹھائیے حیادی بیٹھے ساری عرض کردن یا رسول اللہ علم اٹھ جان ہے سڈے دلچ کران پڑھاں گے پڑھاواں گے بچیاں نو پڑھاواں گی بی پڑھاواں گے سارا شریعت اگا سکھا گے فر اٹھ جان کا کی مان آپ نے فرمایا یاد میں مدینے دے بڑے سمجھدار تکی لوگ تین سمجھدا سا کہتی یہ دس یہود نے سارا کول کتاب نہیں سن وہ پاڑ دے پڑھا نہیں سن ان کو مک گیا ہے. صاحب ہی فرماندے نے میں ملیا شداد بن اوس سے وہ بھی صاحب ہی میں وہ حدیث مبارک بیان کی تھی اپ نے فرمایا یار او نے سچ اکھیا میں دلوں دسا کہ پہلا علم کیڑا اٹھنا ہے ختم ہونا ہے انہوں نے اکھے کیڑا دل والی مسکینی فرمایا بندے ملنگ گے لیکن دل آجری مسکینی آلے بڑے کٹ لبن ہے وج کے دڑکے آتاب سنتے رہجا کتاب سن لو اچھا گل سمجھنا ہوں. امام جا ابو جافر ایک باب بنایا بھی یار اٹھ جی حضور دے ہزور وقت جو علم اٹھ جانا سی دے پھر اگاں رہنا کہڑے وقت نے رحنا سا اتے ہوں بوجھ دمام نے جا ساری گل جڑی حل کی نا می کسمیا پیا امام دی گل پڑھن تو پہلو ناچیر دین چل آ گئی وہ کی آئی سی ایک ہند تیے زمان فکرا دا ہوں تیے مکان اللہ تبارک و تعالی دے اگے ماضی حال مستقبل کوئی شہ نہیں سب کچھ حال ہی, ہی ہر شہ حاضر ہے ہر وقت حاضر ہے اللہ تعالی جدو کسے دے دل فضل فرما ہے تو اپنے رنگ چن رنگ دنگ اپنے رنگ, رنگ د أو ماضی بھی حال بن جاتے مستقبل بھی حال بن ہے <lentceu> <فقط> <-Exeanlica> جد الہ سونا کسی دل درم فرماوے تے رنگ اپنا آتا فرماوے دل نی ہے کہ ماضی یعنی گزریا واقت وہ بھی ایو سمجھو ایج لگتا ہے جی سامنے جہاں آنا ہوں وہ بھی سامنے ہو جا توجہ نہیں فرمائی ج جی دل تے کرم ہوئیے مکان دا مطلب یہ آئی ساری خدائی مکان ہر جگہ او دے سامنے ہوگا تیے زمان دا مطلب ہے ہر وقت سامنے ہوگا اور جنو پاک فرمایا رائے تو الہ بلا دلا ہے کخر دل <دلتن> نالا حکم <حق> اتالی توجہ نہیں فرمائی نے مثلاً ہوں تو آیا سارا کچھ دیکھو کنا سائنس سابت ہوا کلا کدوں دیا گلا یہ محفوظ خلیاں فضا چاہ کر لینی کیچ کرتے گل موہ سے نکل گئی کی کیچ ہو گئی ہوں مادری بٹن جی ستر پچھلیا سن ان لیا کے سامنے رکھ سکتے اللہ والے کا یہ کام میں آ پچھلیاں بھی دے اگلیاں بھی سارا نو لیا کے سامنے دارے رسالت را تحقیق ڈرا غوثیہ منال اسلام حضرت علامہ محمال مفلی فضن عمد چشتی صاحب سمجھ آئی کہ نہیں ہے جب اللہ والیا نو اللہ تعالی شان دی ہوں توجہ سارا کچھ وقت گزریا سب سونے نبی سامنے ہاضر آپ بیٹھے, بیٹھے بیٹھے توجہ جو ہوئی آنے والے وقت جو کچھ ہونا سی وہ نبی سامنے ہوا حضور نے اشارہ کر کے فرمایا آ وقت وقت مٹ جانا آ آ آ آ توجہ آ آ لفظ سمجھنا اگر ایجاد نفی خیرے نو پڑھنے کی لڑی تھی ویخ پورا اے باب اے, اے پوری کتاب اسے موضوع بے جد حدیسا کا مطلب جنہوں کا سمجھ نہیں آبا فجاد مطلب واحد جس نے اس موضوع تے کتاب لکھی امام کو, کو لکھی نہیں پھر امام قبل ولید باجی ہوئے نے مالکیاں وہ بھی دے زمانے دے قریب بعد چی نے انہوں نے پھر اس کتاب دا خلاصہ کڈیا پھر امام تبری نے خلاصہ ہے پھر ایک امام ہو خلاسا خلاسے کڑتے رہنے کمال ہو گئی ہوں آپ نے یہ جا ہا دشتے حضور نے فرمایا اے کو لگے گا اس راستے نہیں پچا ہز وقت مطلب چول کہڑا ہونا نویت سرکار ہودیا ہی علم گیا مکو نہیں وہ نہیں ات علم دے شروع ہونے کا وقل سی توجہ نہیں فرمائی نہیں سونے دے سینہ پاک تو شروع ہونے کا وقل سیکن نکتا ہوئی جدوش پاک میرا وا بیٹھا ہوئے ادھر دیکھ بال اوقات ایسا ہوتا ہے ولی اشارہ کر دے لیکن جیڑی شاہ والا اشارہ کار ہے اوہ نہیں دیس دی اشارہ دیس ہے ان کو تو کھا کھا جا وہ آنکھے یار میں انگلی اٹھ دی دی سی لیکن کوشہ نہیں دی سی تیزا مطلب ہے یہ بیشارے کوئی ایمیں بھی اشارے کار جان دے وہ ایمیں نہیں وہ کسور اپنا سمجھے جی انگلی کا اشارہ محمد اربیدہ اٹھے تے سمجھے میں نے دی نہیں پہ اشارہ کو ضرور ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نار غسیات میرا لال پاک بہاور شیر جلندر سائ اور مطلب کی ہویا مطلب یہ ہویا بعد جا وقت آونا سی کڑما ویلا کسبت اچھا اس کڑمے وقت آن کے علم اٹھنا سی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیڑے جا کے اٹھنا سی تو نبی سونے اسلے دس دتا لیکن وچلا راز کے جڑا فرمایا اے نا چیز نے فقیر دیا کتاباں سمجھ کے تعوج فکیر وقیر ایج ہند کے تھام ساری تلی واگ خدائی ساری تے وقت زمانہ سارا کہندے نے تو یہ زبان مکان اسے نو سامنے رکھ کے پیر بابو فرمائیے جی گل فرمایا تن من یار دا main shahar banaya tan man yaar دل بچ خاص محلہ ہو عن اللہ دل برسوں کی تیتا آن اللہ دل وسو کی تا میرا ہو یا خوب تسل سب کچھ میں जो बोले मा शिवल्ला पर दर्द मंदा ए रमी पशाणी पशाणी ओए दर्द मंदा ए रमी شاڑی بہو بیتر سر کھلا موجود سمجھا دا دا یرفع العلم اے وقت فرمایا اے وقت اشارہ فرمایا وقت علم اٹھ جان ہوں قیامت دے نیڑے سی پر نبی نو سامنے دسیا ہے سمجھ آئی نے ہزور دوجلے کی گل سمجھا مطلب علم حضور اٹھیا اس دور چلے سمجھ آئی کہ نہیں لیکن ہن موضوع کی گل سونے نبی صلی اللہ تعالی نے جدوں صحابی نے ارد کی رسول اللہ اصا پڑھا گے اصا پڑھاواں گے بچا نو پڑھاواں گی بی پڑھاوا اپنی بیویاں نو پڑھاواں گے اٹھے گا دور فرمان فرمائیں میرے یار میں سو سا تو تے وڈے مدینہ دے بڑے بڑے دے افقہ افقایا مدین معلوم ہوا جہ اصا فکہ لفظ بولنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے میرے آقا نے فرمایا اولا آ سو کا مفکاہے میں اہل مدینہ دے افقالو معلوم ہوا سونے نبی نے مدینے شریف چاہے چڈے ویختے سنے بڑے سمجھدار نے گل دیت تک پہنچنے آپ نے پھر آپ نے ذکر فرمایا یہود نے سارا گلا لبا فرمایا یار ان کو سب کچھ نہیں کول کو ختم ہو گیا اگے چل کے نا امام رضی اللہ تعالی نے اور روایت نقل فرمائی نکرہ ابن اللہ اللہ ابنا نا سانا وکر ابنا او نہ اپنا اہم علا یوم کی مت تک پڑھن پڑھان کا سلسلہ تجاری جاری رہنا آ فرم سکے لاتکا ام لبید حضور نے فرمایا مرے اللہ. کی فرمایا مرے یہ اللہ والے مرے کی کرنا لیکن صدقے جا سونے نبی نے فرمایا اللہ جی میں کسی نو دعائے بدا بد دعا کا اللہ تو وہ انہوں بھی رحمت کر درخور دے دش دے کر دے ان کے بھی جے قید اتنا مرے دے سمجھے ہوں مرن تو بچ گئے ہوں جے موت صحیح نہ جڑی زندگی نال حل ہو جانی مطلب فکیر دے دل دا بھی دھیان رکھنا چاہیے جڑی گل کر دے ان ان راہ کا مفقاح جو بالمدینہ نہیںج آ گئی نفی کا نفی سمجھ دفی آ گئی یہ مطلب کی <قلت> <تس> جدو دل چ نیاز اٹھا اللہ فرماندہ اللہ فرماندہ یق کب نا بغیر الحق اللہ فرماندہ میں فرمان اپنی آیات تو ان ن تے پرا ہی رکھا گا جیڑے زمین نہ ہک آکڑے نہ ہک آکڑے یہ مطلب ایک آکڑ حق آئی ایک تکبر ہک ایک نہ حق حضرت عمر کرے حق کیوں इधर देखो हक तकबर कह जो हक वास्ते होनी इस वास्ते तकबर करे ताकि अगला ए ना समझे है ही झूठा दा प्या डर के मेरे अगे झुकद न आकड़ के बखा देना पता लगे मेरे नक तवजो है ना اللہ فرماندہ نہ ہک آکل آن بن آلے ثالم میں اپنی آیات دی سمجھ نہیں دیاں گا سمجھ دیاں گا جا علی بانگ دل چاہ جی رکھا ایک یہ ہویا نا ہک کی وجہ سے حق <تصفيق> ایک ایک ایک ایک نو کسی دے چکا دینا اے بڑی کمینگی قلندر اقبال فرماندہ پانی پانی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 آ تحقیق عظیم نقطہ دان عالم دین مفتی فضل عام چشتی صاحب عظیم نقطہ دان مفتی اعظم پاکستان حضرت کی امام الول سید امام علی شاہ صاحب فرمایا آیا سمجھ نہیں دل نیاز مند ہو جائے خوش ہو سمجھ لگی سید صاحب نے مت چمنا روپیے نو سمجھ لگی اے نبی بات کوئی کی تو پہلی بار آج تری بھی نسبت نسبت کی قدر کر نہیں خیر فرمایا جب تک برف فِلْ بغیر حق, حق نہمین حق گا گا اصا آیات اپنی سمجھ نہیں دیں گے دا مطلب ہے جنہ کوئی دل نیاز مند رکھے گا او قرآن نو سمجھے گا اتارن آئی ہے سمجھا بھی رکھی ماتو آخ اتارتا ہوجو کبھی نے ڈاکٹر لکھ چڈے نے ہر کسی کے کوڈ ورڈ ہوں ای جہ موبائل لے کے موبائل فلاں تالا کیولنا دسنا ہوں اتو کھولنا دوجا ٹرلر لانا رہے نہیں پتا ہاں جی کو چوری کر لو تو ہور لیا لیکن گل کی کریے چوری و کرن دیندہ ہی نہیں قدرت میں جانے ساکب سٹ کے تارے توڑ توڑ کے مارنا وا تاکہ چوری نہ کر سکن. اور دا مطلب ہوں قرآن دا راہ ایک ہوئی دل نیاز مند ہوتا دل دوتے سمجھ دے دے کہ میری آجت دا مان مول صاحبات کیسا اشارہ کیتے فلندر اقبال فرماندہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشاہے نہ راضی کشا نہ, نہ صاحب بے کچا تکبیر رق بہاور فرمایا, چاہا. فرمایا اے پہلا علم صحاب گرام نیاز مندی مسکینی اللہ دی خشیت اور خوف دیکھو میرے خوف ایک ہے محض توجہ اس وجہ سے یہ موضی ہے تکلیف دے گا ایک خوف ہے یہ عظیم ہے میو دیا ہے خشیت ہر خوف نی کہ خشیت سپی ڈر سپ دا بھی ڈر رب د تے جی کبلا سپ کا ڈر رب کا ڈر ایک ہو سب رب نو تے بندے بنا لیا ایک جیسا تے ایمان خانا ہویا سپ دا ڈر ہو رہ اس ذات دا ڈر اللہ نے فرمایا خشیت اللہ وہ ہے اللہ عظیم ذات حتہ کوں نہ دکھ توجہے اگر عذاب نہ بھی دے نا تو اللہ پیاریاں دے دل وچوں, او دی عظمت والا ڈر نہیں نکل سک سپ نال سپ دا ڈر ہے سپ نال پیار کوئی نہیں رب واحد نہ دا ڈر دا بھی لگتا ہے پیار بھی اللہ تعالی خالی ڈر نہیں کی تھی حضرت موسا کلیم اللہ علیہ السلام جسے ڈنڈا سپ بنے اللہ نے فرمایا, فرمایا جدو اپنی باری آئیے خشیت خشیت خالی نہیں سمجھ کر کے مسال دینا بادشاہ بادشاہ ظالم نہ حضرت عمر واگو لیکن پھر بھی سامنے آن عظمت اور جلال دی وجہ ڈر رکھدہ عظمت دی وجہ نال ڈر رکھد جیویں بادشاہ دا ڈر ادی عزمت ہوں کہ ہے منسفے آدلے مہربان شفقت مہربانی کرنے آدین کی سمجھتے ہو جد حضرت عمر پاک مدینے باہر جدو کافلا آ کے ٹہریا حضرت عمر ساری رات جا کے پہرا کڑے دینا اگلے دل چی آیا ہونا کہ یار چوکیدار لیکن چوکی داری کرنے اگلا ویخ خدمت دے باوجود حضرت عمر دا ڈر دل چڑی کیوں وہ ذات عظیم ہے عظیم عظمتی وجہ دل چوف ہے اللہ تبارک و تعالی عظیم دا عظیم اے ادی عظمت کی دی وجہ دل خوف ایس خوف نو کہن اے ایمان تے مارفت دا نتیجہ نہیں خیر فرمایا خوشبو اٹھ جانے نیاز مندی اٹھ جانی ہے دل چ مسکینی اٹھ جانی ہے نمازا رہ جان مگر دل دا درد دل دی خوف خشیت دل دا خوف مسکینی محتاجی نیاز مندی اندر والی اپنے رب دی بے پرواہی تے بے نیازی ادی عظمت دا خوف ختم ہو جان اے علم فرمایا اٹھ جان پہلا علم یہ کٹتا گیا اللہ دیا بندے آ سدے جاو نبی دسی مبارک تو یہ علم دل والا جیڑا منتقل ہوں ہے سینیا بہ سینیا ایک کتابہ بچو نہیں مل اللہ واحدہ اللہ شریک مولا نے اس سمت دے دین دی فادت اے سے علم دے نال کر سڈیے پاک نبی چلے گئے نے مگر سینے ایسے بڑا گئے نے جیڑے اللہ دی خوف اور جلالج بھرے رہی دے دے اس کی محتاجی والے نے خوشو والے نے بابا فرید ورگے پھر اگو سینہ بنا جان گے پھر سینے بنا دے اے سینے بنتے ہی رہنگ گے گا ود ہو سکتا ہے مگر مکنا نہیں جو ہے ہی علم دی برکت ہوں دی نماز پڑھتے رہے یہ زندگی جو پتہ نہیں لگ سکیا میرے سجے کون زندگی سیدنا امام حسین والا جناب نماز پڑھ رہے نماز مکمل فرما کے سلام آخ گارد کی گھر نو اگ لگ گئی فرمایا میں خالی اگ دوں ہاں دا پتہ ہی نہیں لگا کتنے لگی گئی تنز نہیں فرما جی اقبال جیڑی تنز پیا کرنا چاہیے واپس بندہ اقبال فرما ہے تیرا امام پہ ہوزو تیری نماز بے حضور تیرا امام بے حضور تیری نماز بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر نارائ تقبیر نار سال نارائ تحقیر استاد العلماء حضرت علامہ مفتی فضل احمد جستی صاحب تو ابھی رہا گزر میں ہے قید مقام سے سے گزر حکیم نماز نا کوئی ہزور آگاہ بھی ہوئی ایلندر بھی ہندی یہ نتیجہ کڑھ لینا کائم پڑھنے قائم قائم دا آیا دے قائم کے میں کوئی کاسرا دیں گا تو کام ہونی کریں گا قائم کی نہیں قائم کے کتنے ہونی بھائی گل نہیں تو لگی نہیں موضوع ابھی اس موضوع کے گوشوں اور زاویوں میں کافی باتیں چھپی ہوئی ہیں جو کبھی کسی اور موقع پر تیار کر کے پیش کروں گا اللہ قبول جفرما بھی تو اتنا ہی کار. آخر دعویٰ الحمد ¡Gracias!